سورہ فرقان الفرقان نام پہلی ہی آیت تبارک الزی نذل الفرقان سے ماخوز ہے یہ بھی قرآن کی اکثر صورتوں کے ناموں کی طرح علامت کے طور پر ہے نہ کہ عنوان مضمون کے طور پر تاہم مضمون سورت کے ساتھ یہ نام ایک قریبی مناسبت رکھتا ہے جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا زمانہ نزول انداز بیان اور مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول بھی وہی ہے جو سورہ منون وغیرہ کا ہے یعنی زمانہ قیام مکہ کا دورے متوسط ابن جریر اور امام راضی نے زماق بن مزاحم اور مقاتل بن سلیمان کی یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ سورت سورہ نسا سے آٹھ سال پہلے اتری تھی اس حساب سے بھی اس کا زمانہ نزول وہی دور متوسط قرار پاتا ہے ابن جریر جلد انیس صفحہ اٹھائیس سے تیس تفسیر کبیر جلد چھ سفا تین سو اٹھاون موضوع اور مباحث اس میں ان شبہات اور اعتراضات پر کلام کیا گیا ہے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی پیش کردہ تعلیم پر کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے ان میں سے ایک ایک کا جچا تلا جواب دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ دعوت حق سے منہ موڑنے کے برے نتائج بھی صاف صاف بتائے گئے ہیں آخر میں سورہ مؤمنون کی طرح اہل ایمان کی اخلاقی خوبیوں کا ایک نقشہ کھینچ کر عوام الناس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ اس کسوٹی پر کس کر دیکھ لو کون کھوٹا ہے اور کون کھڑا ایک طرف اس سیرت اور کردار کے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی تعلیم سے اب تک تیار ہوئے ہیں اور آئندہ تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے دوسری طرف وہ نمونہ اخلاق ہے جو عام اہل عرب میں پایا جاتا ہے اور جسے برقرار رکھنے کے لیے جاہلیت کے علمبردار ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. اب خود فیصلہ کرو کہ ان دونوں نمونوں میں سے کسے پسند کرتے ہو یہ ایک غیر ملفوظ سوال تھا جو عرب کے ہر باشندے کے سامنے رکھ دیا گیا اور چند سال کے اندر ایک چھوٹی سی اقلیت کو چھوڑ کر ساری قوم نے اس کا جو جواب دیا وہ جریدہ روزگار پر ثبت ہو چکا ہے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو الذي لہو ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن لہو شریک فی الملک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 پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی علیحت خلو پون شم یو خل پون ولا ام لکھون ولام لکھون بلا نفا ولا ام لکھون ولا يملكون موتا ولا ولا نشورا لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں نہ مرے ہوئے کو پھر سے اٹھا سکتے ہیں قال الفرو انحد اس کو قرو فقد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 لا عليه کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں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 دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوجتی من ذلك جنات تجری من تحتها ویجعل لك قفورا بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل بلکلاتیوں اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں یعنی قیامت کو اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے اذا رأتهم من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 اور جب یہ دست و پابستہ ان میں سے ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے لا سبورا واحدا سبورا كثيرا اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو قُلْ خَيْرٌ أَمْ الْخُلْدِ وَعِدَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا طرز پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے جو ان کے عمل کی جزا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 اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان مبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے نمک نگیل دون الاک متم اب امت نکرو کنو وہ ارض کریں گے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 ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو مضمون خود ظاہر کر رہا ہے کہ ان آیات میں معبودوں سے مراد بت یا چاند سورج وغیرہ نہیں ہیں بلکہ فرشتے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 تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے در اصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے یعنی رسول اور اہل ایمان کے لیے منکرین آزمائش ہیں اور منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان کیا تم صبر کرتے ہو یعنی اس مسلحت کو سمجھ لینے کے بعد کیا اب تم کو صبر آ گیا آزمائش کی یہ حالت اس مقصد خیر کے لیے نہایت ضروری ہے جس کے لیے تم کام کر رہے ہو کیا اب تم وہ چوٹیں کھانے پر راضی ہو جو اس آزمائش کے دور میں لگنی ناگزیر ہیں تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے انیس بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے وقال جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں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 چیخ اٹھیں گے کہ پنا ہے بخدا دلوم سور اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے اصحاب اچھا يومئذ جنتی مستقر و احسن بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکت تنزیلا و آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے الملک الحق للرحمن وكان يوماً على عسیرا اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا اب لئی تخب تمیلا ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا یا ہائے میری کمبختی کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا لقد عن الذكر بعد اذ وكان للإنسان خذولا. اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رب إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تزہیق بنا لیا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا جیو اے نبی ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے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 ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے اور اس میں یہ حق بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے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 جو لوگ اوندے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہم <pulses> <st collegiate> نے موسا کو کتاب دی یہاں کتاب سے مراد غالباً وہ کتاب نہیں ہے جو مصر سے نکلنے کے بعد حضرت موسا علیہ السلام کو دی گئی تھی بلکہ اس سے مراد وہ ہدایات ہیں جو نبوت کے منصب پر معمور ہونے کے وقت سے لے کر مصر سے نکلنے تک حضرت موسا علیہ السلام کو دی جاتی رہی ان میں وہ خطبے بھی شامل ہیں جو اللہ کے حکم سے حضرت موسا علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دیے اور وہ ہدایات بھی شامل ہیں جو فرعون کے خلاف جد و جہد کے دوران میں آپ کو دی جاتی رہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ ان چیزوں کا ذکر ہے مگر اغلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تورات میں شامل نہیں کی گئیں تورات کا آغاز ان احکام عشر سے ہوتا ہے جو خروج کے بعد پورے سینا پر سنگین کتبوں کی شکل میں آپ کو دیے گئے تھے اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا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 اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے سمود اصح بروسی رو اسی طرح آد اور سمود اور اصحاب الرس رس رس عربی زبان میں پرانے یا اندھے کنویں کو کہتے ہیں اصحاب رس وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک کر یا لٹکا کر مار دیا تھا اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے له الامثال ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا بلکہ نو لون سور اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے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 وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُجُوًا أَهَاذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مزاق بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے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 اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا من اتخذ ہوا ہوا ہوا تكون علیہ وکیلا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كن انعام بل هم اضل سبیلا کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں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 تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ملاح کی اصطلاح میں دلیل اس شخص کو کہتے ہیں جو کشتیوں کو راستہ دکھاتا ہو سائے کو سورج پر دلیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سائے کا پھیلنا اور سکڑنا سورج کے عروج اور زوال اور طلو اور غروب کا تابع ہے تمین پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس کے سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹے چلے جاتے ہیں اپنی طرف سمیٹنے سے مراد غائب اور فنا کرنا ہے کیونکہ ہر چیز جو فنا ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف پلٹتی ہے ہر شے اس کی طرف سے آتی ہے اور اسی کی طرف جاتی ہے جال اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَنطَهُورًا اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواوں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے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 لیکن اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے یعنی ایسا کرنا ہماری قدرت سے باہر نہ تھا چاہتے تو جگہ جگہ نبی پیدا کر سکتے تھے مگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور دنیا بھر کے لیے ایک ہی نبی مبعوث کر دیا جس طرح ایک سورج سارے جہان کے لیے کافی ہو رہا ہے اسی طرح یہ اکیلا آفتاب ہدایت ہی سب جہان والوں کے لیے کافی ہے فلا تطع پس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو البی مروئین ہوں بہ ذخر محجور اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے ایک لذیذ شیریں دوسرا تلخ و شور اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے یہ کیفیت ہر اس جگہ رونما ہوتی ہے جہاں کوئی بڑا دریا سمندر میں آ کر گرتا ہے اس کے علاوہ خود سمندر میں بھی مختلف مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں جن کا پانی سمندر کے نہایت تلخ پانی کے درمیان بھی اپنی مٹھاس پر قائم رہتا ہے مثال کے طور پر بحرین اور دوسرے مقامات پر خلیج فارس کی تہ سے اس قسم کے بہت سے چشمے نکلے ہوئے ہیں جن سے لوگ میٹھا پانی حاصل کرتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعْلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا پھر اس سے نصب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے وَيَعْبُدُونَ مِنْ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 وما أرسلناك إلا مبشرا اے نبی تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے یعنی تمہارا کام نہ کسی ایمان والے کو جزا دینا ہے نہ کسی انکار کرنے والے کو سزا دینا تم کسی کو ایمان کی طرف کھینچ لانے اور انکار سے زبردستی روک دینے پر معمور نہیں کیے گئے ہو تمہاری ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ جو راہ راست قبول کرے اسے انجامے نیک کی بشارت دے دو اور جو اپنی بدراہی پر جمع رہے اس کو اللہ کی پکڑ سے ڈرا دو قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانتا میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اے نبی اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے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 پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو امرو احم و ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے کیا بس جسے تو دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے تبارک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 جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے رہمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں یعنی تکبر کے ساتھ اکڑتے اور اینٹھتے ہوئے نہیں چلتے جب باروں اور مفسدوں کی طرح اپنی رفتار سے اپنا زور جتانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ان کی چال ایک شریف اور سلیمتبا اور نیک مزاج آدمی کسی چال ہوتی ہے اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم پر سلام ویتون سو جدیم جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں ولین رنب جہنب نام جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے مستقرا وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے والذین اذا ان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 اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحک نہ ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا له يوم فيه مهانا قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا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 اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لاکر کر عمل سالح کرنے لگا ہو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں بدل دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے مرو بلو کے رام اور رہمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغ چیز پر ان کا گزر ہو جائے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 یعنی ہم تقوا اور اطاعت میں سب سے بڑھ جائیں بھلائی اور نیکی میں سب سے آگے نکل جائیں محض نیک نہ ہوں بلکہ نیکوں کے پیشوا ہوں اور ہماری بدولت دنیا بھر میں نیکی پھیلے اس چیز کا ذکر یہاں دراصل یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال و دولت اور شوقت و حشمت میں نہیں بلکہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں اولائکہ یجزون الغرفت بما صبروا ویلقون فیہا تحییتا وسلاما یہ <سلام> ہے وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا دینچ مستقر مقام وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام دعم فم فصون اے نبی لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو یعنی اگر تم اللہ سے دعائیں نہ مانگو اور اس کی عبادت نہ کرو اور اپنی حاجات میں اس کو مدد کے لیے نہ پکارو تو پھر تمہارا کوئی وزن بھی اللہ تعالی کی نگاہ میں نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پرے کااہ کے برابر بھی تمہاری پرواہ کرے محض مخلوق ہونے کی حیثیت سے تم میں اور پتھروں میں کوئی فرق نہیں تم سے اللہ کی کوئی حاجت اٹکی ہوئی نہیں ہے کہ تم بندگی نہ کرو گے تو اس کا کوئی کام رک جائے گا اس کی نگاہ التفات کو جو چیز تمہاری طرف مائل کرتی ہے وہ تمہارا اس کی طرف ہاتھ پھیلانا اور اس سے دعائیں مانگنا ہی ہے یہ کام نہ کرو گے تو کوڑے کرکٹ کی طرح پھینک دیے جاؤ گے اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی